برانا مختار ماردن کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف بیانوں موضوع بیانو دا ام بی تری سیڈی دا پارا زمنگ دکان پتیا دی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس لا تو وسلام ملا ملا نبی بعده وَلا رسول باد لا رسامت بعد, رسالته ولا نبوت بعد نبوته بادری سالتیلی وسابی وزی امباد فوز بلا میتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبد و یعک نستعین من آخر حاضا لفی سوفیل اولا سوفے گراحی موسا سد اللہ ال صل على مولا ومولانا محمد زی امر محترم واجب الحرام علماء کرام اور سابرین گرامی کا ہماری جماعت کے شیخ ہماری جماعت کی پہلی اینٹ اور ہماری جماعت کی بنیاد رئیس المفسرین امام الموحدین قدوت صالقین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ نام نیا محسوس ہوا ہوں میں اس شخصیت کے تعارف میں کہ یہ شخصیت کتنا بلند مقام رکھتی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد مولانا محمد طاہر ہوگا رحمت اللہ علیہ وہ استاد کتنا اعلی ہوگا جس کا شاگرد مولانا غلام اللہ خان ہوگا اور وہ پیر کتنا اونچا ہوگا جس کا مرید سید انیت اللہ شاہ بخاری ہوگا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو میاں والی کے ایک پسماندہ قصبہ وہاں بچرا میں توحید کا کام شروع کیا شہر کے رئیسوں نے اور سرداروں نے انہیں شہر سے نکالا اور شہر سے چار میل دور اپنی زمینوں پر اس مجاہد نے جنگل میں قرآن کا منگل لگا دی یار اس کو تھوڑا سا ادھر بس اپنے ڈیرے پر اور ایک جنگل میں قرآن کا منگل لگایا تو پھر دور دراز کے علماء کھچتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے کوئی پنج پیر سے صرف مولانا طاہر گیا تو اس شخصیت نے قرآن کا درس دے کے اس کو شیخ القرآن بنا یہ جو ہماری جماعت کی پہلی اینٹ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور باقی ہمارے سارے اکابر ان کے شاگرد ہیں ان کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی اور ایک امتیازی اور انفرادی خوبی یہ تھی کہ مولانا حسین علی نے کس سے کہانیاں موزوں روایتیں اور من گھڑت حدیثیں سننے والی قوم کا جو ذہن تھا وہ اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دی یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی تھی جس زمانے میں وہ آئے یہ تقریباً ایک صدی پہلے کی بات ہے آج روشنی کے دور میں تعلیم کے ماحول میں علم کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں شرک و بداعت کا کتنا زور ہے ایک صدی پہلے کیا حالت ہوگی اگر ترقی کے اس دور میں شرک و بدعات کا اتنا زور ہے تو ایک صدی پہلے کیا عالم ہوگا شرک و بدعات کا واقعات کا قصوں کا کہانیوں کا موزوں روایات کے سنانے کا لوگ علماء کہلانے والے ممبر و محراب پر کیا بیان کر رہے ہیں اب بھی بیان کرتے ہیں صدی پہلے بھی یہی بیان ہو رہا تھا پیر تو پیر رہ گیا جی پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی یہ ممبر اور محراب کی زینت بنایا گیا سرحد کا تو مجھے پتہ نہیں ہمارے پنجاب میں قصے اور کہانیاں موزوں رویتیں اور داستانیں ان کا بڑا زور ہے کہ جی پیر تو پیر رہ گئے پیروں کی جو بلیاں ہیں نا یہ بھی غائب پیر صاحب کی ایک بلی تھی جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی دفع میاؤں کرتی یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> علما بیان کر رہے ہیں ممبر او محراب سے بیان ہو رہا ہے اتنی دفع میاؤں کرتی ایک دفعہ اس نے سات مرتبہ میاؤں کی اور مہمان آ آٹھ پیر صاحب نے اسے بلایا کہ تیری میاؤں تو کبھی غلط نہیں ہوئی آج تیاؤں کی سات مرتبہ اور مہمان آئے آٹھ اس کی کیا وجہ ہے بلی کہنے لگی میری میاؤں آج بھی ٹھیک ہے مہمان سات ہی ہیں اٹھواں وہابی ہے تے وہابی جس طرح امیر صاحب نے پشتوں میں تغیر کی میں پنجابی میں شروع کر دوں آپ سمجھیں گے نہیں یہ ممبر و محراب پر یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ دیکھو جی پیر تو پیر رہ گئے ولی تو ولی رہ گئے ولیوں کی جو بلیاں ہوتی ہیں وہ بھی غیب جانتی ہیں اس ماحول میں جب مولانا حسین علی آئے نا تو مولانا حسین علی کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ان قصے سے سننے والی قوم کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑا اور انہوں نے فرمایا بیسواں پارا پڑھو سورت نمل پڑھو بیسویں پارے کا پہلا صفا پڑھو قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کل یا لمو کہو سارے کل کیوں آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی بس آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف الگ لام الگ میم الگ گویا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو تیس نیکیاں اگر اس ارشاد پہ یقین ہے تو پڑھیے گا اس آیت کو کل لا یا من منفی سماواتے ول البا <الغیبا> اللہ میں نہ کروں تو میں نہ سنانا توسی تو پڑھے پڑھائے لوگ ہم پنجاب کے لوگوں کو سناتے رہتے ہیں پنجاب کے لوگ نہ سمجھ آج بھی میں انٹرویو لیتا رہا آپ کے دوستوں کا یہاں جو ترجمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کلاس پڑھانے والے لوگ ہیں پشاور میں ایک حاجی صاحب ہیں پھر پشاور میں اور دوست ہیں ان بچوں کے بھی میں انٹرویو لیتا رہا پڑھانے والوں کے بھی انٹرویو لیتا رہا وہ مجھے ساری باتیں سناتے رہے ہم اس طرح پڑھتے ہیں اس طرح آتے ہیں اس طرح, ہیں اس طرح آگے کام کرتے ہیں اس طرح آفیسر پڑھتے ہیں اس طرح بار روم میں قرآن کے درس ہوتے ہیں یہ تصور ہمارے پنجاب میں نہیں ہے دعا کیجئے میں اس کوشش میں ہوں کہ اللہ کرے یہ رنگ وہاں بھی نظر آئے اللہ اس میں کامیابی عطا کر دے یہ رنگ وہاں نظر آئے ورنہ پنجاب میں یہ رنگ نہیں ہے کہیں پنجابی میرے اس تقریر کو سنے تو ناراض نہ ہو جائیں جتنا اڑیل گھوڑا ہو نا اڑیل کہتے ہیں؟ اڑی کرنے والا نہ چلنے والا کوچوان آٹھ دن میں دس دن میں بارہ دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں مہینے میں اڑیل گھوڑے کو رام کر لیں سکھا لیتا کو جوان اڑیل گھوڑے نو سکھا لیا نہ سکھا کسے سننے کے شوقین اب بھی وہ ناروں کے شوقین ہے ابھی وہ شیر و شاعری کے شوقین ہے اب بھی وہ سر کے شوقین سر لا کے باہیں انہوں نے کوئی گلہ کر دا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سر ہونی چاہیے لا یا لمو میرے پیغمبر آپ اعلان کریں آپ کہیں لا یا کرو مانو شاہ باز کرو مانو نہیں جانتے نہیں جانتے من منفی سماواتے وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے وہ کون ہے ملائکہ وہ مخلوق جو آسمانوں میں رہتی ہے کون ہے جبریل امین میکائیل اسرائیل اسرافیل حاملین عرش ملائکہ وہ مخلوق جو آسمانوں میں رہتی ہے کون ہے انبیاء کی روئے یہ بھی کہا ہے انبیاء کی اروہ یہ سب جنت الفردوس میں فرشتے ہوں ملائکہ ہوں حامی حاملین عش ملائکہ ہو سید الملائکہ، جبریل امین ہو انبیاء کی ارواح ہو آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے, نہیں جانتے, نہیں جانتے ان میں اولیاء ہیں اطکیا ہیں اصفیا ہیں بدرگان دین ہیں نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں الغیبا بولو کس کو نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کو اللہ, اللہ اللہ جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے مولا تیرا فیصلہ ہے نبی کی زبان مقدس سے ہے کون نہیں مانے گا حد ہو گئی ہے حد ہو گئی مولا اللہ نے فرمایا نہیں ابھی کہاں حالے تے ابھی نو گھر تک چیک کے آؤں ابھی تو ہم نے جھوٹوں کو گھر تک پہنچانا ہے آگے قرآن نے کہا بما یشورون ایا نا تو کہتا ہے کہ جب تُو گھر سے چلے تیرے پیر صاحب کو پتا چل جاتا ہے تُو کہتا ہے جب تیارہویں کا دودھ تقسیم کرے تو پیر پیران کو پتا چل جاتا ہے تہ جب میں کوئی منت مانوں بکرے چھترے ضبع کرنے کی تو قبر والے کو پتا چل جاتا ہے میرے حالات کا میرے گھر کے حالات کا میرے ماحول کا اللہ نے فرمایا بما یش ارون جو باسول تیرے حالات کو جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں تو کہتا ہے وہ تیرے حالات کو جانتے انہیں تو اپنے حالات کا بھی پتا تو بات آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری جماعت کی جو بنیاد ہے ہماری جماعت جہاں سے شروع ہوئی اس شخصیت کا نام کیا ہے وہ سے بولا جولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ قصے اور کہانیاں سننے والی قوم کا جو ذہن ہے وہ رب کے قرآن کی طرح موڑ دیا سب سے بڑا کمال کیا بیان ہو رہا تھا ممبر پہ مہراب پہ مولوی عالم بارات جا رہی تھی کشتی پہ سوار تھے وہ ایک مائی تھی اس نے شیخ ابد القادر جیلانی کے نام پر نیاد نہیں دی گیارہویں نہیں دی شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر کے رکھا پوری بارات دبو دی جو آگے پبلک بیٹھی ہوتی ہے پڑی پڑائی وہ انہوں نے کہا سبحان اللہ جی ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بیڑے غرق کرے ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ بیڑے لوگوں کے گرک کرتے حد ہے یاد حضرت لوت علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا علیہ منکم رجل الرشید وہ ساری قوم سارے بدماش سارے ہنڈے سارے یا گئے نا کوئی ایک بھی اچھا بندہ نہیں تھا تو حضرت لوت نے کہا الح سمین کم رشید پنجابی میں کرے تو ایک بھی بندے دا پتر نہیں پنجابی ویسے کیا میں نہ کرے گی تک بھی بندے دا پتر نہیں اس طبقے کو یہ جو مشرقین اور مبتدئین ہیں آج ہمارے زمانے کے ان کو میں کہتا ہوں الحی سم ان کم رجل الرشید تم میں کوئی عقل والا نہیں جب مولوی صاحب یہ بیان کریں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا بیڑا ڈبو دیا تو کوئی بندہ تو اٹھ کے پوچھے مولوی جی قصور تو تھا بوری کا سزا ملی برات کو کرے کوئی تے بھرے کوئی اردو میں کہتے ہیں کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا کیوں کرے کوئی بھرے کوئی پھر مولانا نے بات کو آگے بڑھایا اور مولانا نے کہا بارہ سال کے بعد شیخ ابدل کادر جی لانی نے بیڑا نکال کے کنارے لگا پھر قوم نے کہا جی سبحان اللہ بزرگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے جی بارہ سال ڈبوئے رکھتے ہیں اور بارہ سال کے بعد کنارے <تصفح> لگا لیتے ہیں。ڈبو بھی دیتے ہیں کنارے بھی لگا دیتے پتہ نہیں <تصفح> میں سے کسی نے میرا خیال ہے عام میں سے کوئی بندہ بھی واقف نہیں ہوگا ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم تھے حافظ اللہ داس سیب گجرات کے علاقے کے تھے بڑے بزرگ تھے میں نے ان کو دیکھا بھی ہے اور میں نے ان کی بڑی تقریریں بھی سنی ہیں بڑے حاضر دماغ تھے اور بڑے اہم مزاحیہ طبیعت کے تھے میں نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت شاہ جی کو ہنسا رہے ہیں حضرت شاہ کل کو ہنسا رہے ہیں میرے والد صاحب کو ہنسا رہے ہیں ایسی باتیں کیا کرتے تھے میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب کو ایک بات سنا رہے تھے میں بھی قریب بیٹھ گیا حافظ اللہ صاحب کہہ رہے تھے مولانا جو کا دن تھا میں اور شیخ قرآن پنڈی والے اور حضرت شاہ جی گجرات والے یہ تینوں تقریر کر کے واپس آ رہے ہیں راستے میں تھوڑا سا سفر کشتی کا تھا ہم تینوں کشتی میں بیٹھے کشتی جب ایم درمیان میں پہنچی نہ نا تو ناموافق ہوا چلی ہچکولے کھانے لگی ملہ پریشان ہوا کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو کشتی میں جتنی سواریاں تھیں نا ہمارے سوا انہوں نے بغداد کی طرف یوں ہاتھ باندھ دی <سؤال> شیخ ابد القادر جی لانی شعی پہنچی تے بچائی سادی کشتی بابا لداخ کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا پھر میں, میں نے یوں کیا بھائی وہ بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے <سؤال> <سؤال> انہوں نے کہا بابے سے پوچھو بابے کو کیا ہے یہ بات جو میں اگلی کرنے لگا ہوں نا ذرا دماغ کو حاضر رکھنا ہے تب سمجھ آئے گی بابے سے پوچھو بابے کو کیا ہے ہم بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے بابا ہماری طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے پوچھ لے کہ بابا کیا بات ہے تو میں نے کہا بات سنو آج جمعہ رات ہے کل جو میں انہوں نے پڑھانا ہے راول پنڈی شاہ جی نے پڑھانا ہے گجرات میں نے پڑھانا ہے گجرات سے آگے کسی ایسی شخصیت کو آواز لگاؤ جو کل تک نکالے جس کو تم بلانے لگے ہوئے ہو اس کی عادت میں جاننا وہ پہلے بارہ سال بڑے اس تو ٹلو سے بیان آن ہو رہے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں واقعات بیان ہو رہی ہیں لوگوں کے عقائد اور نظریات تباہ کیے جا رہے ہیں اس ماحول میں وہ بچرا کے اندر حسین علی آیا اور حسین علی نے کہا کس سے کہانیاں چھوڑو رب کا قرآن پڑھو کس سے کہانیاں چھوڑو رب کا قرآن پڑھو میں اشارہ کروں گا مجھے امید ہے سب لوگ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت میرے اشارے کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ شاء قرآن پڑھو زندہ پیغمبر ہے کشتی کے اندر ہے کشتی آئی بمر میں گردام میں زندہ پیغمبر کشتی کے بولو <تصفح> <تصفح> اور بھائی ہے قرآن میں کہ کوئی نا جیتا جاگتا زندہ پیغمبر کشتی کے اندر کشتی آئی گردام میں دھمر میں <laughs> کہنے لگے بھائی ایک بندے کو باہر نکالنا ہے قرآن دازی کرو قرآن دازی کی گئی نام کس کا نکلا گھر <laughs> سے بولو یار <laughs> <laughs> <laughs> نام کس کا نکلا اچھے <laughs> <laughs> لوگ تھے کہنے لگے نہیں یار شکل دیکھو صورت دیکھو چہرے کی معصومیت دیکھو حسن دیکھو نورانیت دیکھو ایسے لوگ سمندر کے حوالے کرنے کے قابل ہوتے ہیں دوبارہ قرآن دادی کرو دوبارہ قرآن دازی کی گئی نام پھر کس کا نکلا لوگ کہنے لگے نہیں تیسری بار قرآن دازی کرو تیسری بار قرآن دازی کی گئی نام پھر کس کا نکلا بندیالوی کہتا ہے معاملہ یوں بن گیا توجہ چاہوں گا میرا ایک جملہ ساری تقریر پہ بھاری ہوگا اگر آپ نے توجہ کی معاملہ یوں بن گیا اللہ کا پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے پیغمبر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے پیغمبر کو کشتی سے نکالو تو کشتی تیرتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں یہ اگر نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بھمر میں نہ آتی جس میں کون موجود تھا حضرت علیہ السلام لوگوں نے اٹھا کے سمندر کے حوالے کیا اللہ نے ایک مچھلی کو بلایا کہ دیکھ لکڑ ہزم پتھر ہزم کانٹے ہزم میرا پیغمبر آ رہا ہے اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بننا ہے اس <سلام> کو اپنے اندر لے لے اس کے بعد تیرنا بھی نہیں نیچے تہ میں جا کے بیٹھ جا نیچے تہ میں جا کے بیٹھ جا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی سمندر کی تہ میں اوپر رات کا اندھیرا اگر میری یہ بات آپ غور سے سن لیں تو وہ جو ایک مسئلہ ہے کی ہم تقریر کیا کرتے ہیں کہ الح کون ہے الہ میں کون سی سفتیں ہوتی ہیں الح کسے کہتے ہیں معبود کسے کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اشاعت والے قرآن کی آیتوں کی بارش برسا دیا کرتے ہیں آہ! پھر ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو آیت القرسی پڑھ پڑھ کے پھر ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو سورت عال عمران کی ابتدا پڑھ پڑھ کے پھر ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو سورت تاحا کی ابتدائی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھر ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو سورت کثت پڑھ پڑھ کے پھر ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو ہا می مومن پر پڑھ کے سورج زمر پر پڑھ کے الہ کون ہوتا ہے معبود کون ہوتا ہے عبادت کے لائق کون ہوتا ہے لیکن آپ میری اس بات کو غور سے سن لیں سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن میں ایک سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے اور ذرا غور کر کے جواب دینا ہے سوچ کے جواب دینا ہے حضرت یون مچھلی کے پیٹ میں مچھلی سمندر کی تہہ میں اوپر رات چھا گئی تین اندھیرے رات کا اندھیرا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دو سمندر کی تہہ کا اندھیرا تین تین اندھیروں میں حضرت یونس نے کہا مولا میری پکارے سن لے میری پکارے سن لے مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال میری مشکل حل کر دے میری حاجت پوری کر دے مجھے قید سے رہائی دے دے مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال نہیں کہا نہیں کہا نہ یہ کہا کہ میری پکارے سن لے نہ یہ کہا میری مصیبت ٹال دے نہ یہ کہا مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال ساری باتوں کی ساری انتظاؤں کی ساری درخواستوں کی ساری زاریوں کی سارے سوالات کی سارے گزارشات کی پیغمبر نے ایک بات کی لا علاح اللہ انت لا الاحا انتا شیخ القرآن انت مولانا غلام اللہ خان تجھے کہاں سے لاؤں سبحان اللہ جب میں نہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا خود بھی جھومتے تھے اور مجمہ بھی جھوما کرتا تھا لا الہ الا انت لا الہ لا الہ الا انتا لا کرو <تصفيق> میں نے یار لا کا کیا میں نے لا, لا, لا نہ میرے پاس م? وہ اخلاص ہے نہ وہ خلوص ہے نہ وہ آواز ہے نہ وہ باطن ہے نہ وہ روحانیت ہے نہ وہ علم ہے کہ میں وہ رنگ اختیار کروں صرف ان کی نقل اتارنے لگاؤں اپنے شیخ کی کیسے میں نہ کرتی ہے لا نہیں, کوئی نہیں لا کوئی نہیں حالاں کے پیغمبر بھی ہیں حالانکہ ولی بھی ہیں حالانکہ ملائک کا بھی ہیں حالانکہ جنات بھی ہیں آسمان بھی ہیں زمین بھی ہیں اچھی کرنوں والا سورج بھی ہے ضیا پاشیاں کرنے والا چاند بھی ہے جگمگانے والے ستارے بھی ہیں گھر بفلت پہاڑ بھی ہیں بہنے والا پانی بھی ہیں جلانے والی آگ بھی ہیں شاہ زور گھوڑا بھی ہیں دودھ دینے والی گائے بھی ہیں نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں نوری بھی ہیں ناری بھی ہیں خاکی بھی ہیں عرشی بھی ہیں فرشی بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں قبرے بھی ہیں شجر بھی ہیں حجر بھی ہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں لا الحا نبی ہیں پر الحا کوئی نہیں نبی ہیں پر الحا کوئی نہیں ولی ہے پر علاح کوئی نہیں نوری ہے پر الحا <glimp>. کوئی نہیں عرشی ہے پر الحا کوئی نہیں سورج ہے پر الہ کوئی نہیں چاند ہے پر الحا <hakkgasps> کوئی نہیں نہ کوئی قبر الہ نہ کوئی شجر الہ نہ کوئی حجر الہ نہ کوئی نوری الہ نہ نا کوئی ناری الہ نہ نا کوئی خاکی الہ نہ نبی الہ نہ ولی نہ علا لگا ہم اشاعت والے جو ہیں نا اشاعت تو توحید والے اص کمرے ور کے کدی زربا نہیں لائیا خدا کی قسم امیر محترم اور میں سید شاہ صاحب بخاری یہ جتنے ہم مبلک ہیں اور الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں ہم بھی اگر اپنی مسجدوں میں لوگوں کو دعویٰ دیں آ جاؤ بھائی ہفتہ وار آ جاؤ سارے آ جاؤ مجلس سے ذکر ہوگی لوگ آ گئے پھر ہم کہیں ہوں بتیاں بجھا دو بتیاں بجھ ہو دروازے ہی بند کر دو بند ہو گئے ہوں اتنے بھی کپڑے پوا لو کپڑے پا لکھا بھی بند کر لو پتنی کروانا چاہتے ہوئے مسیطہ دے اندر بتیاں بند کر لو کپڑے اتے پا لو اکھا بند کر لو اب ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ ہل اللہ ہل اللہ اللہ یہ ضربے ہم بھی لگوائیں نا اس کے بعد ہم بازار جائیں گے نا تو لوگ کہیں گے حضرت صاحب آ رہے ہیں حضرت صاحب آ رہے ہیں پھر لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومیں گے اور ہمارے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے یہ ہمیں بھی یہ باتیں آتی ہیں ہمیں بھی یہ باتیں آتی ہیں تیرے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کی اندھیرے میں زربے لگاتا ہے اور میں لوگوں کو الہ کا مینا بتاتا ہوں تیرے اور میرے درمیان فرق یہ ہے. میں نے لوگوں کو الہ کا مانا بتایا ہے ہم نے لوگوں کو الح کا مہینہ بتایا لا الحا کیوں بھائی امیر محترم سے تو میں پوچھ نہیں سکتا آپ سے پوچھ سکتا ہوں سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے سارے قرآن کا نچور کیا ہے سارے قرآن کا مغز کیا ہے سارے قرآن کا لب لباب کیا ہے سارے قرآن کا حرت کیا, کیا ہے سارے قرآن کی روح کیا ہے اس کائنات کی روح کیا ہے امبیا کی بے سے مقصد کیا ہے آسمانی کتابوں کا دعویٰ کیا ہے آسمانی کتابوں کا دعویٰ کیا ہے امبیا کے بھیجنے کی غرض کیا ہے قرآن کا دعویٰ کیا ہے اللہ منوانا کیا چاہتا ہے یہ ساری کائنات اللہ نے کس مسئلے کے لیے بنائی زور سے بولو زور سے بولو اور زور سے بولو جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات کسی نبی کے لیے بنی یا کسی ولی کے لیے بنی یا کسی فرشتے کے لیے بنی جھوٹ کہتے ہیں یہ کائنات اللہ نے نہ کسی نبی کے لیے بنائی نہ کسی ولی کے لیے بنائی نہ کسی فرشتے کے لیے بنائی یہ کائنات اللہ نے بنائی اپنی توحید پر بطور دلیل اپنی توحید پر بطور دلیل وہ جو ہمارے دوست ایک روایت پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں لو لا کا لما خلک یہ سونے تین بنانا ہوں سونے جو تین بنانا ہوں تو اوئی شہ بھی پیدا سناتے ہیں نا دوست میں نے بھلا کیوں کہا سارے ہی سناتے ہیں بی مار کوی تو ڈی مار کوی سارے ہی سناتے ہیں سارے ہی سناتے ہیں لولا کلما خلطل افراخ کتابوں میں لکھتے ہیں ممبروں و رابط پہ سناتے ہیں تجھے نہ بنانا ہوتا تو کوئی چیز نہ بناتے یہودیوں نے کہا تھا لولا ازیر اگر ازیر نہ ہوتے نہ تو <تصحف> کائنات نہ بنتی عیسائیوں نے کہا لولا عیسا عیسا نہ ہوتے نہ تو کائنات نہ بنتی اور شین نے کہا تمہاری میری پہلی ملاقات ہے اور میری رمت سمجھ گیا شین سے سمجھ گیا اور یار نام لینے کی یاد ضروری نام لینے کی ضرورت شین نے کہا لولا علی لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی سین نے کہا کس نے سین نے کہا یہودی عیسائی اگے لگ گئے اصل کیوں پیچھے رہ جاؤ یہودیوں نے کہا ازیر نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی عیسائیوں نے کہا عیسا نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی شین نے کہا علی نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی انہوں نے کہا محمد نہ ہوتے تو کائنات <سلام> <سلام> نہ بنتی اس کے لیے ایک روایت گھڑی گئی ایک حدیث وضع کی گئی کالا علی کاری ہاضا حدیث الموزون کتاب کے جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اسی سفے پہ آگے یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کالا کاری ہاضا حدیثن موزون حاضہ حدیث موزوں کا کیا پنجابی چاہتے گڑنتو یادین گڑی ہوئی وزا کی ہوئی گڑی ہوئی وہ وزا کی ہوئی حدیث ہیں چلیے یار مولانا حسین علی کی بات کی تو آج آپ کو ایک بات سنا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ تو کوئی نہیں کھڑی ہوئی ہیں ودا کی گئی ہیں لیکن اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں مولانا حسین علی نے اس کا معنی کیا مزہ ہی آ گیا واہ مولانا حسین علی صدقے جاواں صدقے جاواں مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ نبی بھیجے جائیں تو ان کی زبان مقدس سے اعلان کروایا جائے لا اے لہا اے لہا اے لہا یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے نہ کسی پیر کے لیے نہ کسی نوری کے لیے نہ کسی ناری کے لیے شیخ التفسیر علامہ محمد عطا اللہ بنجالی صاحب مورخہ سترہ مئی دو ہزار چھے کو تو گراؤنڈ میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے توحید اور اشاعت کی بنیاد ملنے کا پتہ ہے مکتبہ ابوبکر و اسلامی کے سٹ مرکز نجنل بس اسٹینڈ جہانگیرہ روڈ سوابی شہر موبائل نمبر صفر تین صفر صفر محمد ایوب حسرت دیالوی پر ایسی دلیل پیش کر دے گا عام میں سے سب کو یاد ہوگی میں پڑھنا شروع کروں گا آگے آپ خود بخود پڑھنے لگیں گے جنا خلق تل جاب ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دھرتی پر خالص عبادت ہو تو میری عبادت سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے لا الہ سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے لا الہ یہ ذرا دین میں رکھنا میں نے لا الہ پہ آنا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا یہاں ترجمہ پڑھایا گیا مولانا عبد صاحب نے پڑھایا اور پھر سرحد میں تو درس قرآن کی رحمتوں کی یہ بارش جو ہے موسلا دھار برس رہی <تصف> جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی یہاں نوجوان پڑھانے والے وکیل پڑھانے والے جج پڑھانے والے سرکاری ملازم پڑھانے والے تاجر پڑھانے والے مجھے تو ایک دفعہ مولانا افضل ریاض ہے ہمارے لالا موسا کے ہیں مجھے بتانے لگے کہ میں جہانگیر اترا تو میں ڈارسن میں بیٹھ گیا تو ڈارسن والا ڈرائیور مجھ سے پوچھتا ہے مولانا کہاں جاؤ گے میں نے کہا پنجبیر جاؤں گا تو وہ مجھے کہتا ہے شیخ کے پاس جاؤ گے میں نے کہا تو شیخ کو جانتا ہے وہ کہتا جی میں چار میری شیخ کو دورہ تفصیل پڑھے اب ہمارے علاقے کے جو ڈرائیور ہیں ڈرائیور کی لگ گئے تھے قرآن دی تفسیر کی مولانا افزا زیاد صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا جب اس ڈرائیور نے کہا کہ میں تو چار مرتبہ ان سے تفسیر پڑھ چکا ہوں تو مولانا افزا زیاد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا سورت کا آپ کا خلاصہ سڑا تو وہ ڈرائیور شروع نہیں ہوگئے سورج کا آپ کا خلاصہ بیان کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرقین کے چند شبہات کے جواب دی تو تو جس علاقے کے ڈریور انہیں بھی قرآن کے خلاصے یاد ہو قرآن کے خلاصے یاد ہو تو محرط یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہماری بنیاد اور پہلا پتھر جس کے شاگرد تھے ہمارے تمام اکابری اور ہمارے آبا و اجداد جن کے شاگرد تھے مولانا حسین علی کہتے ہیں ذرا سے میری اس بات کو سننا ہے شاید آپ کو یہ پہلے کسی نے بتائی بھی ہو ضرور بتائی ہوگی شاید نہ بھی بتائی ہو تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے تو میں والد صاحب کی نسبت سے میرے والد صاحب بھی مولانا حسین علی کے شاگرد تھے اس <متحد> نسبت سے میں بات کرنے لگا ہوں مولانا حسین علی کہتے تھے قرآن کی ایک سو چودہ کتنی ان میں کیا بیان بیانے ان میں کیا بیان ہوا انبیاء کی رسالت ہوئی یا نہیں ہوئی نبی پاک کی ختم نبوت ہوئی یا نہیں ہوئی نبی پاک کے یا بیان ہوئے یا نہیں ہوئے ہوئے بیان ملائکا کا تدکرا ہوا جنات کا تدکرا ہوا صحابہ کے او صحابہ کی تعریفیں ہوئی کہ نہیں اول اللہ کی تعریفیں علماء کی تعریفیں شہداء کی تعریفیں ایک سو چودہ صورتوں میں نماز کا تدکرا ہوا کہ نہیں ہوا زکوات کا تدکرا حج کا تد قربانی کا تج طواف کا تد صفا مروہ کا تج ہوا یا نہیں ہوا ایک سو چودہ صورتوں میں نکاح طلاق، دیت وراثت کساس رضات یہ مسئلے بیان ہوئے کہ نہیں ہوئے ایک سو چودہ صورتوں میں عورتوں کے پردے کے مسائل بیان ہوئے سود سے روکا گیا رشوت سے روکا گیا قتل سے روکا گیا زنا سے روکا گیا جھوٹ بولنے سے روکا گیا بھائیوں کے مال دبانے سے روکا گیا قیمت کرنے سے روکا گیا یہ سارے مسائل بیان ہوئے والدین کے حقوق میاں بیوی کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق مسافروں کے حقوق مسکینوں کے حقوق بیان ہوئے مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ سارے مضامین جو قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں اللہ نے بیان کیے ہیں ان ایک سو چودہ صورتوں میں سے اسی صورتوں میں اللہ نے صرف مسئلہ توحید بیان کیا ہے اسی صورتیں اللہ نے لگائی ہیں اس مسئلے پر لا الہ اللہ اہ فاب دلہ مخل صلاح الدین فد اللہ مخلصین لہ الدین اللہ تابود ا اللہ اللہ تابود اللہ, اللہ, اللہ اسی صورتیں اللہ نے صرف کی کس مسئلے کے لیے زور سے بولو, دوری بولو. دوری اگلی بات جو تمہیں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت خوبصورت بات ہے مولانا حسین علی کے حوالے سے طلبہ اس کی طرف توجہ کریں گے اور قرآن پڑھنے والے تفسیر پڑھنے والے اس کی اس پر ذرا توجہ کریں گے اسی صورتوں میں صرف ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ کون سا ہے کون سے بولو مسئلہ حضرت صاحب کا ایک مرید تھا مولانا حسین علی کو ہم سارے حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا نام تھا اس کا شیخ عبداللہ اللہ پچانوے سال کی اس نے عمر پائی اس کا بیٹا میرے محلے میں رہتا تھا تو یہ اپنے بیٹے کے گھر رہتا تھا تو ساری سارا دن مسجد میں گزارتا اور میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتا یہ مجھے حضرت صاحب کی باتیں سنایا کرتا تھا اس نے بارہ سال حضرت صاحب کے ساتھ گزاری پندرہ سال کی عمر میں اس نے ہندو مذہب چھوڑ کے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور حضرت صاحب نے اس کا اسلامی نام رکھا عبد اللہ کیا نام رکھا عبداللہ اللہ اس نے مجھے ایک بات سنائی دیکھیں مولانا حسین علی کی یہ وصف تھی کہ وہ صرف علماء کو نہیں پڑھاتے تھے گٹنو ہی سمجھا سکتے تھے زمینداروں کو بھی سمجھا دیتے تھے پھر یہ پوری طرح وصف یہ وصف اگر ان کے شاگردوں میں کسی شخصیت کے اندر آیا تو وہ شیخ پنچ پیری ہے سبحان آلہ آلہ شاخل قرآن مولانا محمد طاہر پنچیری بجو ہے نا کہ صرف طالب علموں کو نہیں پڑھانا صرف علماء کو نہیں پڑھانا پاس بیٹھے ہوئے ذمہ داروں کو بھی قرآن سے واقف کر دینا یہ وصف تھا تو یہ حضرت صاحب میں تھا یا شاخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچیری میں تھا رحمت اللہ علیہ میں وہ شیخ عبداللہ مجھے کہنے لگا میں بالکل جٹ ان پر کچھ بھی نہیں پڑتا تھا کبھی کبھی وہاں بھجرا مولانا حسین علی کے پاس چلا جایا کرتا تھا ایک دفعہ مولانا حسین علی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا ہوں اچانک مولانا حسین علی اٹھے اور فرمایا شیخ عبداللہ اللہ تین ایک گل دسا سمجھ گیا ہو پنجابی تجھے ایک بات بتاؤں میں نے کہا جی بتاؤ سنیے گا بات ذرا مزہ یاد مزہ یاد سنیے گا بات ذرا تجھے ایک بات بتاؤں میں نے کہا جی بتائیے مولانا حسین علی نے کہا اس کو ذرا میں پنجابی کیونکہ مولانا حسین علی پنجابی بولتے تھے یہ حضرت پنج پیری جو تھے نا یہ بھی پنجابی میں ہی پڑھتے تھے اللہ جی حضرت صاحب تو پنجابی میں بیان کرتے تو پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے تو پہلے وہ پنجابی میں ذرا نقل کروں گا تو مزہ بڑا آئے گا اور پنجابی سمجھنے والے بڑا مزہ لیں گے پھر اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا حضرت صاحب نے کہا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دے وچ اللہ قرآن دیا صورتانے بچ اللہ قرآن دیا سورتاں جو کچھ بھی بیان کریندا رہی مقندہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھ گیا وہ کیا نہیں سمجھ جو نہیں سمجھے ادھر ہاتھ کھڑا کریں تو ان اللہ سمجھائے گا نہیں سمجھے تھے اردو میں میں نہ کروں اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتا رہے نماز روزہ عورتوں کے مسائل زنا سے روکنا حقوق والدین کے حقوق صورتوں کے اندر اللہ جو کچھ بھی بیان کرتا رہے جب اس سورت کو اللہ ختم کرنے لگتے ہیں تو ختم کرتے ہیں مسئلہ تو پر ختم کرتے ہیں کس مسئلے پر بولو زور سے بولو زور سے بولو پڑھو ایک آئے. وابد رب کا ہے باب ربا کا کس صورت کو ختم کیا شاہباز و بد ربر کا عبادت کر اپنے رب کی ہتھا یاتی یا کل یقینی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے توحید پر ختم کی ایک اور ایت پڑھوں و لاہے گئی غسما واس حافظہ واسطے تھوڑی یوکی گل ہو رہی ہے بھائی لئی ہے یور جاؤ لمرو کلو کون سی سورت ہے شاباش کون سی سورت ہے ہائے ہائے واہ مولانا حسین علی واہ مولانا حسین علی معبود میں دو سفتوں کا ہونا ضروری ہے جو معبود ہو اس میں کتنی سفتیں ہونی چاہیے جس میں دو سفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے شاباشاش جس میں دو سفتے بھائی ہیں وہ الہ ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے دونوں سفتوں کا ذکر کیا للہ السَّمَاوَاتِ سماوات عالم الغیب صرف اللہ پہلی صفت بھائی یورجا لمرو کلو سارے معاملات سارے کام لوٹائے جاتے ہیں کس کی طرف یا نیم مختار کل بھی اللہ عالم الغیب بھی اللہ متصرف فل بھی اللہ oh, عالم الغیب بھی اللہ مالک و مختار بھی اللہ oh, جب یہ دونوں سفتیں میری ہیں فا بھو پھر عبادت بھی کر تو oh, اسی کی کرنا پھر عبادت بھی کر تو oh, کی کرنا کہ صورت کو ختم کیا کل انما ان بشروم مسلو سبحان واہ مولانا حسین علی کول ان بشروم مسلو کم یو ہا اما الاحکم الاحم واحد کس صورت کو ختم کیا شاہباز کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا کول انشروم مسلو کم میرے پیغمبر اعلان کر دے میں بشر ہوں مثلکم سرگودے میں ایک مولوی صاحب نے میں کیا اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں بگڑے بڑا بیڑا جی خدا کی قسم اللہ کرے یہ صحیح ہے مولوی صاحب نے میں کیا کل انا ماں یہ ماں جو ہے نا یہ نافیہ ہے انا ماں کی جو ماں ہے نا یہ نافی ہے جس کا میں ہوتا ہے نہیں اس ایس کا میں مولانا نے کیا میرے پیغمبر تو کہہ دے میں تمہاری طرح بشر نہیں مجھے کسی نے آ کے بتایا جمعہ آیا میں نے کہا مولانا اے ماں صرف اتھے نہیں آئی اگوی ماں آئی پی اے ماں صرف اتنے آئیے اگے بھی ماں آئی پیے اتنے میں نہ کر نافیا دا یو ہائی یو ہا انما, انما, انما الہکم انہوں واحد یا ماں نافیا میں نہ کر کے دیکھ میں نہ بنتا ہے میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ نہیں یہی مینا ہوگا تو جب اللہ سورت کو ختم کرنے لگتی ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں ضہور <متصف> سے بولو یار <متصف> میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں میں <متصف> والد صاحب کا اس کہ حوالے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بھئی کوئی نئی بات ہو تو میرے ذمہ لگ جائے کہ اس نے یہ نئی بات کی ہے میرے والد صاحب کہا کر حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں ربی کا سورج زہار کو ختم کیا کس صورت کو ختم کی اما بعمت ربی کا فحادث اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر کیا میں نے کیا مفضری نے مفزری نے میں نے کیا اللہ نے اگر نعمت کی ہے نا پیسہ دیا ہے نا دولت دی ہے نا تو تیرے کپڑوں پر مکان پر گاڑی پر اس نعمت کا اثر نظر اے نہیں بندہ کروڑ پتی کپڑے پائی ہوئی گندے میلے بندے دا دل کرے اللہ واسطہ دے بندہ اور پوچھا جائیے کہ سادگی سادگی ہے ہے کہ کنجوسی ہے اللہ نے دولت دی مکان اچھا بنا اللہ نے دولت دی لباس اچھا پہن اللہ نے دولت دی گاڑی اچھی استعمال کر یہ کوئی تکبر نہیں ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے تکبر نام ہے دوسرے کو زلیل سمجھنے کا تکبر نام ہے دوسرے کو زلیل, زلیل, زلیل سمجھنے, کا, زلیل سمجھنے کا اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں اچھی گاڑی کے استعمال کرنے کا نام تکبر نہیں اچھی رہائش رکھنے کا نام تکبر نہیں اللہ تعالیٰ سورج جوہا کی آخری آت میں کہتے ہیں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر。یعنی جو رب نے نعمت کی ہے وہ نعمت تیرے جسم پہ نظر آ مولانا حسین علی کہتے ہیں مولانا حسین نے کہا پیچھو پڑھو پیچھے پڑھ کیا ہو ذرا پیچھے بیان کیا ہو رہا ہے تین چیزوں کے وعدے ہو رہے ہیں تین ماضی کی چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں تین حکم اللہ دینا چاہتے ہیں سبحان اللہ بدہ آ کر ربو کا و ایک وعدہ بلن آخرا تو خیر اللہ کا منل دوسرا وعدہ بلا سو فیوتی کربو کا میرے پیغمبر تجھے اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی میرے پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے تین وعدے پھر اللہ نے ماضی کی تین باتیں ذکر کی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو تین وعدے کیے ہیں نا یہ پورے کروں گا کر بھی سکتا ہوں میرے پیغمبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ علم یجد کا یتیم انفاوا آپ تو یتیم تھے ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا بابا جدا کا زالاں میرے پیغمبر آپ مجھ تک آنے کے لیے مجھے پانے کے لیے سرگردان پھرتے تھے میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا آپ مفلس تھے کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس ہم نے خدیجہ جیسی عورت سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دی سبحان اللہ پیچھے دیکھو کتنی بڑی بڑی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے اگو اللہ ایک بھی ساری گل کرنی آئی اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر نہیں مولانا اسان علی نے مانا کیا ہے توجہ بہت خوبصورت مانا کی میرے پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں میرے پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی میرے پیارے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا میرے پیارے آپ یتیم تھے میں نے آپ کو نبی بنایا آپ سرگردان تھے میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھایا آپ مفلس تھے میں نے آپ کو غنی کر دیا میں نے جو آپ پر اتنے انعام کیے اتنی نعمتیں کی اتنے احسان کیے اتنے درجے بلند کیے تو میرے پیغمبر اما بے نعمت ربی کا فحدس یہ قرآن والی نعمت اور توحید والی نعمت جو میں نے تجھ پہ اتاری ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کر اما بے نعمت رب کا فحدث وہ حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ سورت جو کچھ بھی بیان کریں ربی مقائندہ کس سے ہے سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے ضور سے بولو سارے قرآن کا لبے لباب کیا ہے توحید اور وہ توحید کیا ہے لائی لا اللہ اللہ بعد میں ہے یار پہلے کیا ہے لا لائی لا الہ کوئی الہ نہیں آپ سراد کے علاقے میں کیا رواج ہے جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اور برتن پہلے گندا ہو پلیتی لگی ہوئی ہو اس میں دودھ ڈالتے اگر ڈالیں گے تو طریقہ کیا ہے پہلے کیا لگانا ہے صاف کرنا ہے ریت سے صابن سے پنجابی چادر مان جہلانا اور رگڑنا صفائی کرنی نجاست خلاجت گندگی باہر پاکیزہ دودھ آ اللہ نے فرمایا او میرے بندے میں تیرے دل کے برتن میں توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں پہلے دل میں جھاڑو پھیر لا لا یہ جھاڑو ہے پہلے لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی عالم الغیب نہیں کوئی حاضر ناظر نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی دانتا غور سے بولو کوئی دانتا نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی گو سے اعظم نہیں کوئی لجپال نہیں کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں لگا مانجا کر دل کی صفائی کی لوحیت نکال غیر اللہ کی معبودیت نکال غیر اللہ کا خوف نکال جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں وہ ساری امیدیں نکال جب دل ہو گیا ستھرا اب اس میں شربت ڈال توحید کا الا اللہ اللہ اتنا اللہ! اللہ! اللہ! سراد والے لوگ بازوک لوگ ہیں مولانا شرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے مجذوب ان کا تخلص کیا کرتے تھے مجذوب وہ شاعر تھے شاعر اور وہ بڑے ڈوب کے شیر کہتے تھے اللہ کی محبت میں او ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر مجذوب نے ایک شیر پڑا حضرت تھانوی کو سنایا حضرت تھانوی نے فرمایا مجذوب اگر اس وقت میری جیب میں لاکھوں روپے ہوتے اس شیر کے بدلے میں تجھے لاکھوں روپے دے اللہ. وہ شیر تم بھی پڑھتے رہتے ہو نوجوان بھی پڑھتے رہتے ہیں تم پڑھتے ہو تم عشق مجازی میں پڑھتے ہو مجذوب نے عشق حقیقی میں پڑھا شیر کیا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اللہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی لوگوں نے اسے عشق مجازی میں پڑھا اپنے مشوق اور محبوب کے لیے پڑھا اور مجذوب نے اس کو اپنے رب کے لیے پڑھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی لا علا لا علا کوئی اللہ نہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی اب تو دل میں کچھ بھی نہیں رہا مولا اب تو میں پورے دل میں تجھے ہی بسانا چاہتا ہوں لو تو متخن خلیلا لو کن تو خلیلا خلیلن سول لت خست ابا بکر خلیلا میرے دل کے کسی کونے کدرے میں کسی کی دوستی کے لیے کوئی جگہ ہوتی سول اللہ. اللہ کے سوا, سوا. لت خست و ابا بکر خلیلا میں دل کی اس جگہ پہ اپنے ابو بکر کو سنبھال لیتا ہوں لیکن میرے دل میں کیا ہے اللہ ہی اللہ لائی لا ایک بات یار کہنا چاہتا ہوں یہاں ہر طبقے کے لوگ ہوں گے ہمارے اپنے بھی دوسرے بھی کچھ نیوٹرل قسم کے بھی نیوٹرل قسم کے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے چلنے دیں اور وہ جب ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں دفتروں میں بیٹھتے ہیں کالجوں میں بیٹھتے ہیں سکولوں میں بیٹھتے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ اولا ماں جو ہے نا یہ منفی طریقہ تقریر میں اپناتے ہیں منفی نہیں ہونا چاہیے جی اس باتی ہونا چاہیے منفی نہیں ہونا چاہیے منفی طریقہ کوئی اچھا نہیں ہوتا جی اس باتی طریقہ صحیح ہے منفی طریقہ صحیح نہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پڑھو کلمہ دو سے پڑھو کرو میں نا لا نہیں نہیں اس بات کے نفی جناب اتو کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا آپ کہتے ہیں اس بات ہونا چاہیے اور یہاں کلمہ ہی کہاں سے شروع ہو گیا نفی سے, نفی سے شروع ہو گیا وہ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں بندیالوی صاحب دیکھو نا گڑ دینیا بندہ مردہ ہو زہر ضرور دینا گڑ دینے سے اگر بندہ مرتا ہو اس بندے کو زہر ضرور دینی ایک دوسرا آ وہ زیادہ سلوکون نے مانا مسلح وہ آیا اس نے کہا مولانا ایسا طریقہ اپنا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی یہ دوسرا طریقہ تیسرا آیا اس نے اپنا فارمولہ پیش کیا اس نے کہا میاں تم اپنی نبیر تجھے پر آئی کیا پڑی تب تجھے پڑھائی کیا پڑھی ایک چوتھا آیا اس نے بڑا اچھا فلسفہ پیش کیا اس نے کہا بھائی چھوڑو یار جتھے کوئی لگا ہوا لگا رہے مشرق ہے یہ بتی ہے یہ شرک ہے یہ غلط ہے یہ رسم ہے یہ رواج ہے دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے تجھے کیا جتھے کوئی لگا ہوا لگا رہی بڑا خوبصورت فارمولہ جیتے کوئی لگا ہوا بڑی اچھی بات ہے جی بڑی سلوکن والی بات ہے جی بڑی شرافت کی بات ہے میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی تقریر کروں نا میں رات کو واپس گھر پلٹتا ہوں اس میں میں بھی کرتا ہوں اپنے امیر صاحب کی واپس پلٹتا ہوں ذرا میری بات کو غور سے سن لیں میں کبھی دو بجے پہنچتا ہوں کبھی تین بجے پہنچتا ہوں کبھی چار بجے پہنچتا ہوں اب یہاں سے چلوں گا تو ظاہر بات ہے صبح پانچ چھ بجے پہنچوں گا میں رات کے دو بجے محلے اپنے میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے جو چودھری ہیں سردار ہیں ملک صاحب ہیں ان کی کوٹھی کو چورا نے سن لائی ہوئی ہے سن سمجھ دے? ناکب, ناکب ہو نب نہ یعنی کوٹھی کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر لینا اور چوروں کا اندر داخل ہو جانا یہ دکیہ نوسی قسم کی چوری ہے پرانی اب وہ رواج ختم ہو گیا آپ تو کہیں نکالو بھائی جو گجر باہر نکالو وہ ختم اب وہ پرانے زمانے کی چوری ہے میں حفظ آباد کے قریب سے جا رہا تھا مغرب کا وقت تھا پچھلی جون کا واقعہ کار اپنی پہ جا رہا تھا پیچھے سے ایک کار آئی اس میں چھ بندے بیٹھے ہوئے انہیں سیدھی کلاشن کوفیں کی جاؤ میں نے ڈرائیور کار روک دے بھائی آ گئے کار ہمارے حوالے کرو بس اللہ خیر میں کہ لے جاؤ اس ملک کے کی ہونا پتہ نہیں ایک جگہ پہ ڈاکوؤں نے ڈاکا مارا پوری بس روٹی عورتوں کے زیور لوٹے گھڑیاں لوٹی اور جناب موبائل اور نکڑی جب لوٹ چکے نا ساری تو ساری سواریوں کا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے تو سواریوں کہتے ہیں ہوں اللہ نو حاضر نازر جان کے اے ساریاں شہیاں سن بخش دو حلال بھی کرنے لگے ہوئے ہیں بھائی ہو بھی حلال جائے یہ جو نقب لگانا ہے پنجابی میں کہتے ہیں سن لانا نقب لگانا پیچھے سے سوراخ کر دینا دیوار کو یہ پرانی زمانے کی چوری ہے نقب لگا دینا میں نے دیکھا چور لگے ہوئے دیوار میں سوراخ کرنے لگے چوری کرنے کا ارادہ ہے میں چپ کر کے قریب سے گزرا گھر جا کے سو گیا صبح کے ٹائم شور اٹھا چودھری صاحب کے گھر چوری ہو گئی ہے چور سارا مال لے کے گئے محلے داری تھی میں بھی آیا میں نے لوگوں سے کہا چودھری سے کہا یار گزرا تو میں بھی تھا دو بجے کا ٹائم تھا چوروں کو دیکھا تو میں نے بھی ہے کہ وہ نقب لگا رہے ہیں سن لگا رہے ہیں سراہ کر رہے ہیں میں نے دیکھا تھا تو لوگوں نے کہا مولانا آپ نے ان کو روکا نہیں منع نہیں کیا میں نے کہا نہیں یار میں آخیا جتھے کوئی لگا یا لگا رہن دو جتھے کوئی لگا ہوا لگا رہن دو میاں اپنی نبیر تجھے پڑھائی کیا پڑی ہوں دسو یہ فارمولا ٹھیک ہے کہ ایک جتھے کوئی لگا یا لگا رہنے دو میاں تنی نبیر تجھے پرائی کیا پڑی وہ محلے والے مجھے کہتے ہیں مولانا وہ چوری کیا انہوں نے میں نے کہا ہاں بالکل میرے سامنے نقب لگائی ہیں سوراخی ہیں تو مولانا وہ چور تھے چور تھے تو میں نے کہا اگر میں ان کو چور کہوں گا نا ان کا دل دکھ جائے گا اور ہم کسی کا دل دکھانا نہیں ہم تو سنو کون لوگ ہیں میاں چور کا دل دکھے گا مولانا چوری کی تی نے ہاں میرے سامنے کی تی نے بالکل نک... چوری کی ہے تو چور نہیں نا بھائی میری زبان سڑے میں انہوں نے چور رکھا میں <laughs> نے چور نہیں کہنا ان کو کسی پر یوں فتوا لگا دینا یوں ہی فتوا لگا دینا چوری کا میں ان کو چور چوری کی ہے چور نہیں کہتا جب تکرار پڑا تو محلے والوں نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہوا اصل میں چور وہ نہیں اصل میں چور ہو وہ, وہ نہیں اصل میں چور آپ ہیں کہ کہتے ہیں چوری کی ہے میں ان کو چور نہیں کہتا اس بڑے اجتماع میں بندیالوی کہتا ہے اگر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہوتا ہے تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے شرک کرنے والا کون ہوتا ہے جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہ جی ان کو مشرک کہیں گے تو کسی کو مشرک کہنا صحیح نہیں دل دکھتا ہے چور دا دل راضی ہوں گا جگہ چور بندہ آخر تو ہمارا کلمہ اس بات سے شروع ہوا کہ نفی سے <lots> سے بولو یار <toss> <toss> قرآن وہی ہے ایسے بھی وہی ہیں بیان کرنے کا انداز ہر ایک کا الگ ہوتا ہے آپ نے بارہا یہ ایپ سنی میں اس کو راک رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کو پسند آ جائے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تیری قوم بھی مشرق ہے بادشاہ بھی مشرق ہے محلے والے بھی مشرق ہیں سیاستدان بھی مشرق, مشرق, مشرق ہیں قوم کے لوگ مشرق گھر والے مشرق لیکن میرے پیغمبر ابتدا کرنی ہے اپنے والد سے سب سے پہلے اپنے والد کو تقریر کر خطاب کر اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں ذرا غور کر کے جواب دینے غلط نہ ہو جائے بیان جواب آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے سامنے کھڑے ہیں بابا ازا اللہ ہے کہا نہیں مبارک زیب بول رہا نہیں بول مشکل کشا اللہ بابا خالق اللہ مالک اللہ مسجود اللہ معبود اللہ نظر نیاز کے لائق اللہ پیدا کرنے والا اللہ کہا کہا نہیں کہا حضرت ابراہیم نے پہلا دن پہلی تقریر پہلا واضح نہیں کہا اللہ اللہ مابود اللہ مشکل کشاللہ خالق اللہ مالک اللہ راضی اللہ نہیں کہا نہیں کہا اٹھاؤ سورت مریم سولہواں پارہ حضرت ابراہیم نے کہا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا الح کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا مابود کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا پکارے سننے والا کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا نظر کے لائق نیاز کے لائق سجدے کے لائق پکار کے لائق کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا عالم الغیب کون حاضر ناظر کون مشکل کشحا کون یہ بعد میں بتاؤں گا بابا پہلے تم بتا بابا پہلے تم بتا لیما تابو دو لیما تابو دو ما یسما بلا یوب سیرو بلا یگنی انکشیا تن کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سننا مسبت رنگ کے منفی بولو زور سے بولو شکر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کوئی نہیں سو انہوں نے بھی تھی سمجھان لگ جانا یہ بھی کوئی انداز ہے پہلی سات لا چھڑی گئی پیو دابو دے پہلے ہلے ہولے میرے لا تو نے پہلی سرب لگا دی متا تاب مالا یسما ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سننا حضرت ابراہیم کہنا چاہتے ہیں جو پکارے نہ سنتا ہو اس کو پکارنا نہیں چاہیے تو پکارے سننے والا کون ہے غور سے بولو زور سے بولو اللہ کے سوا گائے بانا پکارے سننے والا اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا ان تدوم ان تدو لا یسم دعا ولو بلؤ اندل کبر دو طبقے ہیں نا دو طبقے, ہیں دو طبقے ہیں ایک کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتے ہیں ایک کہتے ہیں دوروں نہیں دوروں تے نہیں دور تے نہیں نیرو سن دینے نہیں ان تدم پہلے کیا کہا بلدین تدو نی ماں یم لکونم ان کتمی جن جن کو تم پکارتے ہو دانتا سمجھ کے گنج بس سمجھ کے دستگیر سمجھ کے مشکل کشا سمجھ کے کھوٹی قسمتیں بولو بولو کھوٹی قسمتیں کھڑی سمجھ کے جن جن کو تم پکارتے ہو ما یمل کلم ان کتمی وہ ایک کھجور کے مالک نہیں اتنے مبارک دے بھی فیل ہو گیا جی فیال نہیں تھا میرے پاس کتمی کس کو کہتے ہیں کھجور کو کھجور کی کتنی کو وہاں میرے مولا اللہ نے فرمایا کھجور آخ چار آج تیمت ہے کھجور کی کہوں تے چلے کسے کام دی نہ ہووے ہوئے دہاڑے تی پڑھا آ ہی جم نہ کھجور کہا نہ گٹھلی کہا فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باری پردہ ہوتا ہے دیکھے جی کدی دیکھے جی کدی دی. <تصفح> وہ ایک پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک <تصفح> نہیں وہ پردہ تمہارے نقطۂ نظر سے کسی کام کا نہیں توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا جو <تصفح> اہم بات کرنا چاہتا ہوں توجہ دلاتا ہوں <تصفح> وہ پردہ تمہارے نقطۂ نظر سے کسی کام کا نہیں لیکن ہم نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی ہم نے وہ پردہ گتھلی کے اوپر اس لیے چڑھایا تاکہ گھتلی کی جو کھٹاس ہے وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ پہنچ سکے سبحان اللہ جو کتھلی کی کھتاس ہے وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ پہنچ سکے نہ پردہ ہوتا ہی اس لیے ہے کروں پردہ ہوتا اس لیے ادھر کی چیز ادھر ادھر کی چیز ادھر نہ آئے پردے کو کہتے ہیں برزخ بم برائے ہم بر زخن مرجل بہرئی نے مرجل بہرئی نے یل تک یان بئی نہما یہ پردہ کیوں رکھا یہ برزخ کیوں رکھا میٹھا پانی ادھر نہ جائے ادھر کا پانی ادھر نہ آئے فرمایا مرنے کے بعد برزخ ہے برزخ اور برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ادھر چلا گیا پھر واپس ادھر نہ آئے پردہ جو ہو گیا فرمایا وہ کھجور کی گچھڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک وہاں مول نہ ہو علی رحمت اللہ علیہ تیرے مفہوم بیان کرنے پہ قربان ہی جاؤں قربان ہی جاؤں تیرے مفہوم بیان، مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا ما یملی من ذرات ما مایملی من امین وہ کسی ذرے کے مالک نہیں وہ کسی قطرے کے مالک نہیں وہ کسی شہ کے, کے مالک نہیں بلکہ فرمایا گتھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں مولانا حسین علی کہتے ہیں قبر کو سمجھ خجور کی طرح قبر کو سمجھو خجور کی طرح گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح پردے کو سمجھو کفن کی طرح جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک کو ہے اپنے کفن بھی ان کے اختیار میں کوئی نہیں انتدوہ لا دعا تم اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے صلی السلام نے کیا کہا تھا مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں یہ نہیں کہا الہ ہونے والا تو ہے مشکلیں ٹالنے والا تو ہے مچھلی کے پیٹ میں سے نکالنے والا تو ہے نہیں کہا سب باتوں کی ایک بات سے پہلے کردن یہ تو میلہ تیرے مولوی تھا مفتی کوئی مفتی نام نہیں آپ کو بتانا چاہیے بڑا پتہ تھا مفتی نہیں کرو جو مچھلی مفتی ہو گئے کبھی کسی زمانے میں کوئی مفتی ہو کر سنتا ہوں تو وہ اس کو میں نے بھی دیکھا ہے مفتی غلام رسول کو جو مجبور پیٹ میں سارے ملک کی مستقبل ہو گئی بت کو ٹال دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے سارے قرآن کا نچ میرے قلم میں پیدا ہوئی ہے خلاصہ میرے دل میں پیدا نہیں تیار کردہ دعوت اسلامی کے سکن پر صدر بازار کوڈر موبائل نمبر زیرو